جس واقعے کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کو غز غابہ اور زو کا رد اور غز و ذاتا کہتے ہیں قصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس دودھاری اونٹنیاں تھیں دھدھاری کا یہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ فی الحال دودھ دے رہی تھی بلکہ دودھاری کا مطلب ہے کہ دودھ دینے کے قابل کیونکہ جانور ایک عمر ایسی آتی ہے کہ وہ دودھ دینے کے قابل ہی نہیں رہے تو آسلسلم کی بیس دودھاری اونٹنیاں تھیں اور ان میں سے بعد جو ہے بچہ دینے کے قریب تھی وہ مدینہ سے ایک مندر کی دوری پر وحد کی جانب یعنی وحد سے کافی آگے ایک چراگاہ میں چرا کرتی تھی اور اسی چراگاہ میں وہ رہتی تھی آپ اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ جانور کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ چروہ بھی ہوتا ہے اور پھر شام کو گھر لے آتا ہے لیکن جہاں کافی مقدار میں آدمیوں کے پاس جانور ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں یوز تو یہ تھوڑے کی روزانہ انہیں چرا کر کے گھر لاتے ہیں باقی چروہ ساتھ رہتا مہینوں گھر کی طرف واپسی نہیں ہوتی تو اس طرح کی شکل ہے آپ کے یہاں راجستھان میں جہاں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہیں وہاں بھی بعد علاقوں کے اندر ایسا ہی ہے کہ وہیں جانور چراگاہ میں رہتے ہیں چرواہ بھی ساتھ رہتا ہے تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ آس آسر آشرم کی اونٹنیوں کے چرواہے تھے وہیں رہتے تھے اور ان کی ماں یعنی حضرت ابوذر غفاری کی اہلیہ بھی وہیں رہتی تھی تو الرحمان ابن و نام سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پکا سچا مسلمان لیکن یہ کافر تھا سمجھے؟ یہ چالیس سواروں کے ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر حملہ کیا اور حضرت ابوظر غفاری کی اہلیہ کو زخمی کیا ان کو قیدی بنایا اور ان اونٹنیوں کو لے کر چل پڑا آف وسلم کو اطلاع ہوئی تو آف وسلم ایک روایت کے مطابق پانچ سو ایک روایت کے مطابق سات سو, سو سواروں کو لے کر چلے حضرت مقداد کو جھنڈا تھمایا اور یہ کہا کہ تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں یہ سلمہ ابن اکوا دوڑ میں مشہور تھے تو یہ اور آگے نکل گئے اور پیچھا کیا ان سواروں کا چھپ چھپ کر کے کسی درہ وغیرہ کے آر لے کر کے بیٹھ کر نشانہ ساتھتے رہے برتوں کو زخمی کرتے رہے اور وہ اپنا کوئی چادر کوئی اپنے نیزے وغیرہ سب چھوڑ چھوڑ کر پیچھے پھینک پھینک کر بھاگتے رہے یہاں تک کہ ساری اوٹنیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے قبضے سے چھوٹ گئیں ان کے پیچھے رہ گئیں پھر بھی یہ تعاقب کرتے رہے اسی کا بیان ہے ایاس ابن سلما اپنے باپ سلما ابن اقوا کے بارے میں بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اغارہ عبد الرحمٰن علا لی رسول اللہ صلی وسلم مشہور رئیس المشرقین عبدالرحمان ابن اوینا نے جناب رسلہ کے اونٹوں پر حملہ کیا چھاپا مارا فاقا تالا پس ان اونٹنیوں کے چرواہے جو حضرت ذر کے صاحبزادے تھے کو قتل کر دیا وہ خارا جا یا تو ردوہا ہوا وہ انحاص فی خیلین اور وہ اور اس کے ساتھ دیگر لوگ جو 40 کی تعداد میں تھے ان اونٹوں کو بھگاتے ہوئے نکلے گھوڑوں پر ذرا حال کی وہ گھوڑوں پر سوار تھے کہتے پجال تو و جی تبل المدینتی جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو میں نے اپنا منہ مدینہ کی جانب کیا سما نادئی تو سلاسا مر تین پھر تین مرتبہ میں نے پکارا یا صباہ یا صباہ یا صباہ یہ استغاثہ کا مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے وہ <coughs> <Wouhai> اطلاع ہے کہ <coughs> دشمن نے حملہ کیا ہے مدد کے لیے آ جاؤ سما اتبا پھر میں نے اس قوم کا پیچھا کیا فضا ال تو پس میں ان سب پر تیر پھینکتا رہا اور ان کی سواریوں کو زخمی کرتا رہا فیضا رجا الیہ فارسن اگر ان میں سے کوئی سوار میری جانی متوجہ ہوتا جلست فی اصل شجا رہتی راجا لیا فارسن جب کوئی سوار میری جانی متوجہ ہوتا دیکھنے کے لیے کہ کی کون تیر مار رہا ہے تو جلسو فی اصل شرا میں بیٹھ جاتا کسی درخت کی جڑ میں تاکہ مجھے دیکھ نہ پائے میں بیٹھ جاتا کسی درخت کی جڑ کی آڑ میں کس لیے تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ پائے حلق اللہ الشن زہرینبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا الطحظہری یہاں تک کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اونٹوں میں سے کسی اونٹ کو مگر ہر ایک کو میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑا وہ لوگ بھاگتے رہے چک میں تیر مارتا رہا اور جو اونٹ آ کے جا رہے تھے ایک, ایک ایک کر کے وہ چھوڑتے رہے یہاں تک کہ سارے اونٹ ان کے قبضے سے ہم نے آزاد کر لئے اونٹ تو میرے پیچھے رہ گئے پھر بھی میں ان کا پیچھا کرتا رہا وہتا القو اکثر منصلاسینہ رومان اور یہاں تک کہ انہوں نے تیس نیزوں سے اور تیس چادروں سے زائد پھینک دیا کو پھینک دیا یس تخیف نہ مینہا کی وہ ان سے ہلکا ہونا چاہتے تھے بھاگنے میں دشواری ہو رہی تھی تو کبھی جو ہے کسی نے اپنا نیزا اٹھا کے پھینک دیا کسی نے اپنی چادر اٹھا کے پھینک دی تاکہ ہلکے ہو جائے اور تیز بھاگے سم متام وئی نت ادا پھر یہ رئیس عبد الرحمان ابن اوینا کا باپ وینا ان کے پاس پہنچا مدد لے کر فقا اس نے مجھے دیکھ کر کے کہا لیکم الہی نفروم مینکم چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت اس کے پاس جائے وہ چھپا ہوا ہے میں نے دیکھ لیا وہی تیر مار رہا ہے فقام الیہ ارباتم مینہ تو چلے میری طرف ان میں سے چار آدمی اور سعید الجولا وہ پہاڑ پر چڑھ گئے مجھے پہاڑی پر دیکھا تھا تو وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے فلما اسما مطلب یہ کہ جب وہ اتنے قریب آ کہ میں اپنی آواز ان کو سنا سکوں وہ اتنے قریب آ کہ میں اپنی آواز ان کو سنا سکوں یہ ہے مطلب ترجمہ کیا فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ تو جب میں ان کو اپنی آواز سنانے کے قابل ہوا ان کے قریب آ جانے کی وجہ سے کل تو معروب کرنے کے لیے میں نے کہا اطارفی مجھے جانتے ہو کون ہوں کالو انہوں نے کہا وام تو ہی بتا کون ہے میں نے کہا آنا میں ابن الاقوا ہوں ولدی کرما وجہ محمدین لایت لبنی رجرمن کم فعد رقنی قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کے چہرے کو معزز بنایا ہے لایت لبونی یعنی لا یقین ایت لبنی رجرمن کن فعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی شد مجھ کو پکڑنا چاہے اور وہ مجھے پکڑ لے والا اتلب یہاں بھی والا یقون ہوں انطلوہ ہوں اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ میں تم میں سے کسی کو پکڑنا چاہوں فیفوتنی وہ میرے ہاتھ سے چوٹ جائے اصل میں میں بات کا بتنگڑ بنا کر کے وقت لینا چاہتا تھا کہ ان کو باتوں میں لگائے رکھوں تاکہ جب تک جو رسول کی مدد ہم تک پہنچ جائے یہ مقصد تھا فما بری تی میں لگا رہا حتہ نظر تو الا فوار اسے رسول اللہ, اللہ وسلم یا تخلون شجرا یہاں تک کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول ساہلم کے سواروں کو درختوں کے بیچ سے ہو کر وہ آ رہے ہیں یہاں <سلام> تک کہ دیکھا میں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کے سواروں کو یا تخلونس کہ وہ درختوں کے جنڈ درختوں کے بیچ میں سے ہو کر آ رہے ہیں اولہم القرم الاسدی ان میں سب سے آگے اور پہلے نمبر پر اخرم اسدی تھے فعل حقوب عد الرحمان ان پس بس وہ ماضی کو حال سے تعبیر کیا حکایت ہے حال ماضی یعنی فلاحی کابی عبدالرحمٰن پسو اکرم اسدی بھیڑ گئے عبدالرحمٰن ابن اوینا سے ویاتیف علیہ عبدالرحمٰن اور ان کی طرف مائل ہو گیا عبدالرحمان ابن اوینا فخن تعینی دونوں آپس میں ایک دوسرے پر بازی کرتے رہے دونوں ایک دوسرے پر نیزابازی کرتے رہے اکارل اخرم عبد الرحمان تو اخرم اسدی نے عبد الرحمان ابن عینا کے کی سواری کے جانور کو زخمی کر دیا اصل میں یہ پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے وہ پیر کا جو مطلب ٹخنا ہوتا ہے تخنے کے پیچھے جو رگ ہوتی ہے نا پکڑ, ہر ایک اپنی رگ پکڑ کر دیکھے یہ ہے نا یہ ہے پہ اور یہاں وہ ہے نا ٹخنا ہڈی اس کے پیچھے ایک نس نہیں ہے آہ, تو جانور کے اسی ٹخنے کے پیچھے والی نس کے کاٹ دینے کو ارقوب کہتے ہیں اور اس سے کافی خون جو ہے نکل جاتا ہے تو ارقبہ اور اقارہ دونوں ایک ہے تو اخرم اسدی نے عبد الرحمان کو یعنی عبدالرحمان کی سواری کے جانور کو زخمی کر دیا وہ تا نہ ہوں اور ان کو کن کو اخرم اسدی کو عبدالرحمان نے نیزا مارا فاقاتا پس ان کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر قبضہ کر لیا فتح والا عبدالرحمان علا فرس الاخرم اور عبدالرحمٰن نے اخرم اسدی کے گھوڑے پر قبضہ کر لیا فعض حقوق ابو کا تعدا بھی عبدالرحمان پھر ابو کا دادا بھیڑ گئے عبدالرحمانا سے فخت نفاط انتعینی دونوں ایک دوسرے پر نیزابازی کرتے رہے فعکارہ بھی ابی کا تو عبد الرحمن ابن اوینا نے تو ابو قطادہ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا وقات ابو قطع اور ابو قطع نے خود عبدالرحمان کو قتل کر دیا فتح ابو قطع اللہ فرسل اخرمی پس ابو قطع نے اخرم اسدی کے گھوڑے پر قبضہ کر لیا سمجیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الاقوا کہتے ہیں پھر میں آیا اللہ کے رسول کے پاس وا الما الزی حل تم انہ درا حال کی آپ صلاح اس چشمے کے پاس تھے جہاں سے میں نے ان کا ان کا ان مشکین کا, کا پیچھا کیا تھا یعنی زو کا <تصفح> اس چشمے کا نام یا جس جگہ وہ چشمہ تھا اس جگہ کا نام زو رد ہے اسی وجہ سے اس غزے کو غزو ذو کرد یا ذاتا کا رد بھی کہتے ہیں نبی اللہ صاحب خی... فی خم سے میتی تو دیکھا کہ نویل اسلام پانچ سو لوگوں کے ساتھ ہیں فعطانی شاہم الفارسی و راجد تو آپ نے مجھے گھڑ سوار کا بھی حصہ دیا اور پیادہ پا کا بھی حصہ دیا کیا مطلب دو حصے کائیں ملے مطلب یہ کہ مال غنیمت جو اس کے پانچ حصے ہو کر کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں تو باحیثت مجاہد ایک حصہ ان کا لگا اور ایک حصہ مزید آپ نے دیا بطور نفل کے کیونکہ کارگزاری بہت اہم تھی نا تو ایک حصہ مزید ان کو دیا بطور نفل کے تو اس طریقے سے دو حصے ہو گئے دوسری بات یہ کہ عنوان ہے باب کا بابن فی سری یتی تردو الا اہل اصطا اس باب میں کس چیز کا بیان ہے کہ سریا جو بھی مالی غنیمت حاصل کرے وہ مال غنیمت بڑے لشکر کے پاس پہنچا دے تو اب یہاں لشکر کون ہے اور سریا کون ہے آپ جن پانچ سو سواروں کے ساتھ نکلے تھے وہ تو ہوا بڑا لشکر اور یہ اس سے آگے چلے گئے تھے کون ابن الاقوا تو یہ ہو گئے ب منزل اور اوپر بیان کیا ہے نا کہ میں تیر مارتا رہا ان کی سواری کے جانوروں کو زخمی کرتا رہا وہ بالکل حواس باختا مڑ کر دیکھ رہے میں نظر نہیں آتا درخت کی آڑ میں چھپ جاتا تھا کہ آخر کول مار رہا ہے اور وہ تیزی سے بھاگتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جس چیز کو بھی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تیز دوڑنے کے اندر رکاوٹ ہے اس کو پھینکتے گئے نیزے وغیرہ اور چادریں وغیرہ وہ سب سمیٹ کر کے میں لایا جمع کیا تو سریا کو جو مال حاصل ہوا وہ بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا تو انتباق ہو گیا باپ پر نہیں ہوا سریا کون ہے لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے پانچ سو یا سات سو اور سریا کون ہے یہ ابن الاقوا اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور رہا ہو تو وہ بھی اور غنیمت کیا ہے وہی جو مشرقین جو اپنا سامان اپنے کو ہلکا کرنے کے لیے پھینکتے رہے وہ سب مال غنیمت ہے چلیے باتن على حد ان ما صالح من انا بالدويريه الدمي قال شرط يجروا لدمه الحمراء في هذان يوفي امره معاويه وقال ان بعض من اصحاب النبي صلى الله من سليمن طلبوا اني شهد رسول الله ان نفال مینضا بھی و الفتی و مین اول مغنمین مسئلہ یہ ہے کہ اگر غنیمت کے اندر سونا چاندی وغیرہ حاصل ہو غنیمت میں سونا چاندی حاصل ہو تو کسی مجاہد کو اس کی خاص کارگزاری کی بنیاد پر بطور انعام دیا جا سکتا ہے جس کو نفل کہتے ہیں نفل اسی تو کہتے ہیں نا کیا کسی مجاہد کو اس کی کارگزاری کی بنیاد پر حصے غنیمت کے علاوہ بطور انعام جو مال دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں نفل تو غنیمت اگر سونا چاندی ہو تو کیا اس میں سے بھی کسی مجاہد کو نفل دیا جا سکتا ہے یا صرف حصہ غنیمت ہی جو ہے دیا جائے گا جمہور علماء کے نزدیک اور جمہور آئمہ کے نزدیک سونے چاندی میں سے بھی نفل دیا جا سکتا ہے غنیمت میں اگر سونا چاندی ہو تو اس میں سے بھی نفل دیا جا سکتا ہے صرف امام ادائی اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اد سامان ادکس میں سامان جو چیز ہو اسی میں سے کسی مجاہد کو نفل دیا جا سکتا ہے سونا چاندی میں سے نفل نہیں دیا جائے گا نفل سونا چاندی میں سے اور پہلی غنیمت میں سے یہ اول مغنبین یہ اول مغلم سے کیا مراد ہے لشکر اسلام کے دار الحرب پہنچنے کے بعد لشکر اسلام کے داولحرب میں داخل ہونے کے بعد قتال شروع ہونے سے پہلے جو مال حاصل ہو مسدا کس کا اول مغلم کا اور اسی کو فے بھی ہی کہتے ہیں اسی کو فے بھی ہی کہتے ہیں بتایا تھا کہ کفار سے حاصل ہو کفار سے جو مال جنگ اور قطال کے ذریعے حاصل ہو وہ کیا ہے وہ غنیمت ہے اور جو مال لڑائی کے بغیر حاصل ہو وہ فے ہے تو یہاں اول مغلم سے کیا مراد ہے کہ لشکر اسلام کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد قتال شروع ہونے سے پہلے جو مال حاصل ہو وہی اول مغنم ہے اور کسی کو فیری ہی کہتے ہیں تو ابوجویری جرمی کہتے ہیں اصب تو بے عرض رومی جرتن ہمرا میں نے روم کی سرزمین میں ایک سرخ گھڑیا پائی مٹکی جد تم گڑیا اور مٹکی میں نے اردے روم میں ایک سرخ رنگ کی گھڑیا یا مٹکی پائی فیا دلانیرو جس میں دینار تھے اشرفیاں تھیں یہ کب کی بات ہے فی عمرت معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے زمانہ میں وہ علینہ رضول البن اصحب نبی صاحب من بنی سلیم اور ہمارے اوپر امیر تھے نبی کرم قبیل بنو سلیم میں سے نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے قبیل سلیم کے ایک صاحب جن کو مان مانبن یزید کہا جاتا تھا اط بیاہ دیناروں سے بھری ہوئی وہ گھڑیا لے کر میں ان کے پاس پہنچا فقت سماہا بین المسلمین تو انہوں نے اس کو تمام مسلمانوں ایران سے لے کر توران تک یا مسلمانوں سے مراد مجاہدین تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا مجھے امید تھی کہ مجھے کچھ زیادہ دیں گے اس لیے کہ میں ہی وہ لے کر کے پہنچا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ آتاانی مینہا مصرا ماں آتا رجولم منہ اور دیا مجھ کو ان دیناروں میں سے اتنا ہی جتنا ان میں سے ہر آدمی کو دیا تھا قال پھر کہا لولا انی سمی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نفلا الا بعد الخمس لا تو کا اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کیا کہ لا نفلا الا بعد الخمس تو میں تم کو ضرور دیتا یعنی مزید اگر نہ سنا ہوتا میں نے اللہ کے رسول وسلم کو فرماتے ہوئے لا نفلا اللہ بعض خنس تو میں تم کو ضرور دیتا لا نفلا الا بعض خنس یعنی نفل نہیں ہے مگر خنس کے بعد اور خنس کس میں سے نکالا جاتا ہے مال غلیمت میں سے خنس کس سے نکالا جاتا ہے مالے غنیمت میں سے اور یہاں یہ جو گھڑیا تھی وہ غنیمت میں ملی تھی आ? یہ تو بغیر لڑائی کے ملی تھی نا تو یہ غنیمت ہے یا فہ ہے یہ تو ف ہے جب اس میں خمس نہیں ہے تو اس میں سے کسی کو بطور نفل بھی نہیں دیا جا سکتا سمجھے نہیں آپ نے فرمایا لا نفلا اللہ بادل خمس کہ نہیں نفل دیا جائے گا کسی مجاہد کو مگر خنس نکالنے کے بعد اور خنس کس میں سے نکالا جاتا ہے مال غنیمت میں سے اور یہ جو حاصل ہوئی گھڑیا یہ تو غنیمت ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو فے ہے تو نہ اس میں سے خنس نکالا جائے گا نہ اس میں سے کسی کو نفل کے طور پر دیا جائے گا سمہ آخا یا اردو علیہ منصیبی پھر وہ اپنے حصے میں سے پھر وہ ابن عظیم اپنے حصے میں سے مجھ کو دینے لگے پ میں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ اپنے حصے کے آپ خود زیادہ حقدار ہیں میں اس میں سے نہیں لیتا پڑھیے وقيل قال حدثنا حماد بن المبارك قال يا ولد عاشوني ولكن ابي شناذي وما انا هو بعضهم الامام نفسه قبيش من الفيل ترشقي وقيل حدثنا الوليد بن وقال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن علي انه سمع ابا سلم قال سمعت عبدنا سعد قال سندهنا الله صلى الله عليه وسلم الى من البغلمي فلما سلم احمد بن ابو طلحه نبی علیہ السلام کو تین طرح کے حصے ملتے تھے غنیمت میں سے ایک کو وہی خمس بلکہ خنس کیا خنس الخنس مجازن جو ہے خنس الخنس کو یہاں خنس سے تعبیر کیا گیا ہے و لم انما غن تم بن شعین و ان لم سہو ولی رسولی ولیزل قربا ولیتامہ تو خنس میں کتنے آدمیوں کو شریک کیا رسول کو رسول کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو پانچ کو شریک کیا نا اب ایک خمس کے جب پانچ حصے ہوں گے تو ہر ایک کو جو حصہ ملے گا وہ کیا ہوگا وہ خمس الخمس ہوا وہ خمس الخمس ہوا نا تو ایک تو یہ خمس الخمس دوسرا ساہ کا ساہ مل ہر مجاہد کو جو حصہ ملتا تھا مال غنیمت میں سے وہ بھی ایک تیسرا حصہ ہوتا تھا جس کو ساہ صفی کہتے ہیں آگے بیان آئے گا ساہ سفی سواد فا یہ کیا چیز ہے کہ امام غنیمت میں سے کسی ایک چیز کا اپنے لیے انتخاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مسلمان غنیمت میں ایک تلوار اس کو بہت اچھی لگ رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے خاص کر لوں یا کوئی سواری کا جانور ہے اسے اچھا لگا چاہتا ہے کہ اپنے لیے یا کوئی چادر ہے وہ بہت پسند ہے وہ چاہے تو لے سکتا ہے تو یہ جو حصہ تھا وہ شاہ میں صفی تھا لیکن یہ صرف آپ کے لیے مخصوص تھا آپ کے بعد کسی اور امام کے لیے نہیں جائز ہے. تو آپ کے لیے تین حصہ ہوا نہیں ہوا ایک الخمس خمص, دوسرا ساہمون کا شاہ مل اور تیسرا شاہ صفی جو صرف آپ ہی کے لیے مخصوص تھا آپ کے وصال کے بعد کسی اور امام کے لیے وہ نہیں عام ابسا کہتے ہیں صلاح بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بیرم منل ماگن نماز پڑھائی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے میدان میں مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترا بنا کر علاب علاب یہاں مراد کیا ہے سترا بنا اور یہ نہیں کہ جس نیت کرتا ہوں میں دورہ کار نماز واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو آپ نے نیت کی نیت کرتا ہوں میں دور کار نماز کیا منہ میرا اس اونٹ کی طرف تو باہر یہ علا بحیرین جو ہے علاقعبہ کی طرح نہیں ہے کہ اونٹ کو جو ہے آپ نے اپنا قبلہ بنایا ہو بلکہ سترا بنایا نماز پڑھائی ہم کو اللہ کے رسول علیہ سلم نے مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترا بنا کر فلما سلمہ تو جب آپ نے سلام پھیرا آخا وب من جنب بری تو آپ نے اس اونٹ کے پہلو اس اونٹ کے پہلو کے کچھ بالوں کو پکڑا مٹھی میں سم مکارا پھر کہا کہ ولا یہی لولی منگنا اموکم مس لہذا اور نہیں حلال ہے میرے لیے تمہارے اموال غنیمت میں سے اس مٹھی بھر بال کے برابر بھی مس لحاظہ حاضہ کا اشارہ کس کی طرف ہے اسی مٹھی کی طرف نہیں حلال ہے میرے لیے تمہارے اموال غنیمت میں سے اس مٹھی پر بال کے برابر بھی سوائے خمس کے تو خمس بھی پورا آپ کا کہاں ہے خمس بھی پورا آپ کا کہاں ہے وہ خمس بھی تو پانچ میں بٹ رہا ہے نا خمس کے بھی پانچ حصے ہو کر اس میں سے ایک حصہ آپ کا ہے خمس الخمس اسی کو میں نے کہا تھا کہ مجازن خمس سے تعبیر کیا ورنہ خمس خنس الخمس ہے والخمس مردودن فی اور وہ خمس یا خمس خنس الخمس بھی جو مجھے ملتا ہے وہ بھی تمہارے ہی اوپر صرف کر دیا جاتا ہے تمہاری ہی ضروریات کے اندر صرف کر دیا جاتا ہے چلو حضرت عبد اللہ نمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نلغادہ یون سب الحو لیوا ان یومل قیامتی نفز عہد کرنے والے عہد شکنی کرنے والے کے لیے کھڑا کیا جائے گا ایک جھنڈا قیامت کے دن نفض عہد کرنے والے عہد شکنی کرنے والے کے لیے اس کے قریب ہی کھڑا کیا جائے گا ایک جھنڈا قیامت کے دن اور کہا جائے گا ہاتھ ہی رد رتو ابن فلاں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی عہد سکنی کا انجام ہے کیا مطلب جھنڈا کیوں کھڑا کیا جائے گا اصل میں بھیڑ کے اندر وہ آدمی کہاں جلدی دکھائی دے گا تو اس کے قریب میں جھنڈا کھڑا کر دیا جائے گا تو لوگ جھنڈے کو دیکھ کر وہاں ہے نا تو اس طریقے سے اس پر نظر پڑے گی اور وہاں اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ ہے عہد شکن اس کو دیکھو مطلب یہ کہ اس کو رسوا کیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کی فضیحت ہوگی اور اس کی عہد شکنی کی تشہیر کی جائے گی اس مجمع کے اندر بے شک عہد شکنی کرنے والا اس کے پاس ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی غداری کا اور عہد شکنی کا انجام ہے